احمده نصلي على رسوله بسم اللہ الرحمن اما بعد کرام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جس خطے زمین پر ہم مسلمانان ہند پاک بس رہے ہیں وہاں صدیوں سے غیر مسلم اقوام بستی چلی آ رہی ہیں درختوں اور پتھروں کی پوجا کرنے والی اقوام حیوانوں اور درندوں کی پوجا کرنے والی اقوام چاند اور ستاروں کی پوجا کرنے والی اقوام سورج اور آنکھ کی پوجا کرنے والی اقوام ملحد اور مادہ پرست اقوام صدیوں سے کفر و شرک کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے معاشرے میں جب اسلام آیا تو اسلام قبول کرنے کے باوجود مسلمانوں کے رسم و رواج تہذیب و تمدن اور عبادات و عقائد پر غیر اسلامی اثرات بڑی حد تک باقی رہے چنانچہ کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی مسلمانوں کی معاشرت اور طرز زندگی پر غیر مسلموں کے معاشرت اور طرز زندگی کے اثرات نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے ہیں پیدائش موت شادی بیاہ مذہبی یا قومی تحوار عبادات اور عقائد یعنی زندگی کا کوئی سا پہلو لے لیجئے اس میں جاہلانہ رسوم اور بدعات کا سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور عام آدمی نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ اس کے دین کا حصہ ہے یا محض رسم و رواج اور بدعات و خرافات اس صورت حال کے بدلنے کے لیے بر صغیر ہند و پاک کے علماء کرام نے زبردست جدوجہد فرمائی جس کے نتیجے میں آج صورت حال پہلے کی نسبت الحمد للہ یقیناً بہتر ہے اس جدوجہد کی ایک حقیر سی کوشش سلسلہ تفہیم السنہ ہے جس کے مؤلف محمد اقبال کیلانی ہیں سلسلہ تفیم الصلہ کی کتب پر تبصرہ کرتے ہوئے برے صغیر ہند و پاک کے معروف عالم ندین اور محقق مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ مؤلف الرحیق المختوم فرماتے ہیں مؤلف تفییم الصلہ نے مسائل و احکام کی دریافت اور ان کے حل کے لیے جو منہج اختیار کیا ہے کوئی شبہ نہیں کہ یہ وہ واحد منہج ہے جس سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں اور جو بالکل بے خطا ہے یہ ممکن ہے کہ بعض مسائل کی تحقیق میں موصود کی نگاہ متعدد روایات میں سے کسی ایک ہی روایت تک محدود رہ گئی ہو اور اس طرح انہوں نے جو نتیجہ اخذ کیا ہو اس سے اختلاف کیا جا سکے لیکن ان کے منہج کی سلامتی اور درستگی سے اختلاف اور اس میں شک نہیں کیا جا سکتا اس لیے ان کی کتابوں سے تقریباً تامل اطمینان کے ساتھ استفادہ کیا جا سکتا ہے اور ان پر مکمل اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے اللہ کا کرم ہے کہ مولانا کیلانی کی ان تعلیفات سے نوجوانوں کی پوری ایک جماعت کو ہدایت و رہنمائی حاصل ہوئی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے والی ان کتابوں کو پاکر نہایت ہی مطمئن اور مسرور ہیں اللہ سرور کو یوم قیامت میں بھی قائم و باقی رکھے اور مؤلف اور مستفیدین کو جزائے خیر سے شاد کام کرے آمین معزز سامعین کرام سلسلہ تفہیم و کے اس مختصر تعارف کے بعد آئیے اب اس سلسلے کی چودھویں کتاب جنت کے بیان کے دیباچے میں جنت کے موضوع پر روشنی ڈالتے ہوئے مؤلف لکھتے ہیں بسم اللہ رسوله رحیم الحمد للمتقین اما بعد مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ہر انسان کی آخری منزل جنت ہے یا جہنم جنت اور جہنم ہے کیا کم و بیش ہر مسلمان کے ذہن میں اتنا تصور تو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام و اکرام سے نوازیں گے اور وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے عیش و آرام کی اسی جگہ کا نام جنت ہے جبکہ ایمان نہ لانے والوں اور برے عمل کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالی مختلف قسم کے عذاب دیں گے اور وہ بہت ہی تکلیف دے زندگی بسر کریں گے عذاب اور عقاب کی اسی جگہ کا نام جہنم ہے پرانی مجید اور احادیث مبارکہ میں جنت اور جہنم کے بارے میں بڑی واضح تفصیلات ملتی ہیں جنت کے بارے میں چند قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ ملاحظہ ہوں نمبر ایک سوراعال عمران آیت نمبر 133 جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے نمبر دو سور ر کی آیت نمبر پینتیس میں ہے جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی نمبر تین سورا آیت نمبر ایک سو اٹھارہ میں ہے جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی نمبر چار کہف کی آیت نمبر اکتیس میں ہے اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیہ دار مسندوں پر مزے کریں گے نمبر پانچ سورج صفات کی آیت نمبر چھیالیس اور سینتالیس میں ہے ایل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پیئیں گے نمبر چھوڑت الرحمن کی آیت نمبر چھپن آیت نمبر اٹھاون میں ہے ایل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا چند احادیث مبارکہ بھی ملاحظہ فرمائیں نمبر ایک جنت میں بیماری بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی بہوالا مسلم نمبر دو اگر ایک جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے بہوالا چرمدی نمبر تین اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے بہوالا بخاری نمبر چار جنت کے محلات سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنے ہیں اس کا گارا تیز خوشبو والا مسک ہے اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے بہوالا ترمیدی نمبر پانچ جنت کے سو درجات ہیں ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے بہوالہ ترمیدی نمبر چھ جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا بہوالا احمد نمبر سات جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑا سوار سو سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا بہوالا بخاری نمبر آٹھ جنت میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے بہوالا بخاری نمبر نو حوض کوسر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی بہوانہ مسلم اب جہنم کے بارے میں قرآن مجید کی چند آیات ملاحظہ ہوں ایک سور حج کی آیت نمبر انیس اور بیس میں ہے جہنمیوں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھانے ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے نمبر دو سورہ آراخ کی آیت نمبر اکتالیس میں ہے جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا نمبر تین. حق کا آیت نمبر تیس اور اکتیس نیز سورہ آیت نمبر اکہتر اور بہتر میں ہے جہنمیوں کی گردنوں میں توق ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر آگ میں گھسیٹا جائے گا نمبر چار سورہ مدثر کی آیت نمبر سترہ میں ہے جہنمیوں کو جہنم میں آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھایا جائے گا نمبر پانچ سورے ابراہیم کی آت نمبر سولہ میں ہے جہنمیوں کو پینے کے لیے زخموں سے بہنے والے خون اور پیپ کا آمیزہ دیا جائے گا سورے کہف کی آت نمبر انتیس میں ہے نیز غلیظ اور بدبودار کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو منہ سے لگاتے ہی سارے چہرے کو بھون ڈالے گا نمبر چھ کی آت نمبر 66 اور سینسٹھ میں ہے بد بدبودار کڑوا اور کانٹے دار توہر کا درخت زقوم جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا نمبر سات سور حج کی آیت نمبر 21 میں ہے جہنم میں جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے نمبر آٹھ سور فرقان کی آیت نمبر 13 اور 14 میں ہے جہنمیوں کی مشکے کس کر انتہائی تنگ و تاریخ کوٹریوں میں ٹھوس دیا جائے گا جہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی یاد رہے مذکورہ بالا سطور میں قرآنی آیات کا مفہوم دیا گیا ہے لفظ بہ لفظ ترجمہ نہیں دیا گیا البتہ تفصیل کے لیے حوالہ جات دے دیے گئے ہیں خواہش مند قارئین خود مطالعہ فرما سکتے ہیں جہنم کے بارے میں چند احادیث سے بھی ملاحظہ ہوں نمبر ایک جہنم میں اونٹوں کے برابر سانپ ہوں گے جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی چالیس سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا اور بچھو خچروں کے برابر ہوں گے جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی چالیس سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا بہوالا مسلم احمد نمبر دو جہنمی کا ایک داد احد پہاڑ کے برابر ہوگا بحوالا مسلم نمبر جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی حاکم 4 جہنم کافر کے دو کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رو سوار کے تین دن کی مسافت کے برابر ہوگا بہوالا مسلم نمبر پانچ جہنمی کی کھال کی موٹائی بیالیس ہاتھ یعنی تقریباً ترسٹھ فٹ ہوگی بہوالا ترمیدی نمبر چھ جہنمی کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافت کے برابر یعنی تقریباً چار سو کلو ہوگی ترمدی نمبر سات جہنم کو قیامت کے روز کھینچ کر لانے کے لیے چار ارب نوے کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے بحوالا مسلم آٹھ جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اس کی تہ میں گرنے والا شخص مسلسل ستر برس تک اس میں گرتا چلا جائے گا بہوالا مسلم جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ ایک مختصر سا تعارف ہے جو ہم نے گزشتہ سطور میں پیش کیا ہے اس تعارف کی تفصیلات قارئین کرام کو کتاب الجنہ اور کتاب النار کے ابواب میں انشاء اللہ مل جائیں گی جنت و جہنم اور عقل پرستی دین کی بنیاد علم وہی پر ہے لہذا علم وہی کی پیروی ہمیشہ لوگوں کی فلاح اور نجات کا باعث بنی ہے علم وحی کے مقابلے میں عقل کی پیروی ہمیشہ گمراہی اور خسارے کا باعث بنی ہے ابیا کرام کی دعوت کے جواب میں جو لوگ وہی کی تعلیمات پر ایمان بالغیب لے آئے مرنے کے بعد دوسری زندگی یعنی حشر نشر حساب کتاب اور جنت و جہنم کو تسلیم کر لیا وہ کامیاب و کامران ہوئے جنہوں نے ان تعلیمات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہا وہ ناکام و نامراد ہوئے پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا کافروں کا یہ عقلی اعتراض نقل فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بعید از عقل ہے اسی وجہ سے کافروں نے پیغمبروں کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑایا قرآن مجید کی چند آیات ملاحظہ ہوں اللہ تعالی نے قاف کی آیت نمبر تین میں ارشاد فرمایا ترجمہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے